میرے ہپ و نو لو کو لَقَدْ یقین بلا يَقِينًا اللہ نے سن لی پول اللہ دینا ان لوگوں کی بات پارو جنہوں نے کہا ان کے کہ بے شک اللہ تعالیٰ فقیر ہے و نح اور ہم غنی ہیں تنقو ان قریب یقینا ہم ضرور ہم لکھیں گے ماں تارو ان کی بات کو وہ فصلیا کا اور ان کا انبیاء کو بدل کرنا دی گئی بھی ہفتے بغیر حق دے وہ اور ہم کہیں گے زخو اذا عذاب خریف جلانے والی جہنم کا عذاب پچھلی آیات میں اللہ کو خانہ ہو ولا نے انفاف سبیل اللہ کی ترغیب دی ہے اللہ راہ میں مال خرچ کرنے کی تو یہودی اس ترغیب پر احترام کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالی کو بھی مال کی ضرورت پڑ گئی ہے حقیقت میں یہ نبوت کا سان تھا جب اللہ سبحانہ تعالی نے یہ سکھایا کی من اللہ نے اللہ اپناتا نا کون ہے جب اللہ کو کرنے حسن دے تو کہنے لگے لو جی اب اللہ بھی فقیر ہو گیا ہے اور ہم سے مانگ رہا ہے قرضے مانگنے پر اترا ہے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ حیض نازی لکستی نی تو اللہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غریب ہے اللہ تعالیٰ نے بات سن لی ہے کنکلا کو جو قتل کرتے رہے ہیں اور جو ایسی باتیں کرتے رہے ہیں ہم ان کا انبیاء کو نہ قبر کرنا اور ان کی یہ باتیں یہ سب ضرور لکھیں گے درج کریں گے نہ ماحول میں و روح اذاف حریف قیامت کے دن ہم انہیں کہیں گے کہ جب اب جہنم کا جلانے والی کا عذاب تو قیامت کے دن ایسے بجرگوں کو کیسے کردار دلائے گا اور عذاب حریف کی سزا میں یہ لوگ گرفتار ہوئے ماں پر یہ اس وجہ سے جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں میں ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے ذلام مبالرے کا سیتا ہے جس کا بندر مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ ظلم کرنے والا اللہ تعالی بندوں پر بہت زیادہ ظلم کرنے والا نہیں اس کا ایک معنی یہ کرتا ہے لیکن جب مبالغے کا سیکھا نبی کی سیاح میں آئے تو اس وقت نبی میں مبالکہ ہوتا ہے اس وقت نبی میں مبارکہ مراد ہوتا ہے ریسا بھی دل دام ان مطلب ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں اللہ دینا فالو وہ لوگ جنہوں نے کہا ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ وعدہ لیا ہے ہمیں تاکیبی حکم دیا ہے اللہ نقم رسول ان کے ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں حتی یا سیا نام قربان کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی میرے پاس میرے, میرے سے پہلے تمہارے پاس کئی رسول آئے بل بھائی کے نا ہی واضح جرائل لے کر ہی خوش ہوں وہ رضا لے کر بھی جو تم نے کہا ہے فتیمہ قصل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 کوئی رسول جب قربانی پیش کرے آسمان کے آگ اترے اور آپ اس قربانی کو کھا جائے پھر تم نے اس رسول کو سچا ماننا ہے اس پر ایمان ماننا ہے حالانکہ اللہ و تعالیٰ نے ایسا حکم کسی کتاب میں نہیں دیا یہ اپنی طرف سے کھڑی ہوئی کی بات بنائی ہوئی تھی اور بنی اسرا کے جو امریکہ ہیں ان بھی ان انبیاء کو بھی سب کو یہ بوجھا کا نہیں ہوا باب کو یہ بوجھا نہ ہوا لیکن سب کو نہیں تو اللہ پسانا ہوا تعالی نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ قد رسل مل قبل وکیل بھی کل تم یہ جس بوجنے کا کل مطالبہ کر رہے ہو کہ ایسا کام ہو قربانی پیش کی جائے اور عام اترے اس کو کھا جائے کچھ رہے ہیں کئی رسول جن کے پاس یہ معجنا ہوتا تھا ان کو بھی تم قتل کرتے رہے ہو تو ان کو تم نے قتل کیوں دیا ان کن تم سادے اگر تم سچے ہو اگر تمہارا یہ دعویٰ درست ہے ٹھیک ہے, ہے کہ تمہارے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے وعدہ کیا ہے کہ ایسا رسول آئے گا جو یہ موجود دکھا تو تمہیں ایمان ماننا ہے پھر اس وقت کیوں نہیں مانا کو ان رسولوں کو ربیوں کو بھی قدر کیوں کرتے رہے کا اگر وہ تجھ کو جٹلائے فقد خود بھی بہ رسول منتھلی کا تو آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے جاو بن بیک ناتی بہت ضروری جو واضح دلیلے اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئیں یہ روزیوں کے الٹے سیٹے ان اعتراضات کے, کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ اس قسم کے شروحات پیدا کر کے اگر یہ لوگ آپ کو جپلا رہے ہیں تو پریشان نہ ہوں غم نہ کریں کیونکہ آپ سے پہلے بہت سے انبیاء آئے ان کے ساتھ بھی وہ یہ لوگ اسی طرح کا سلوک کر چکے ہیں وہ ان کے پاس واضح دلائل اور موج بھی لے کے آئے اور زبر چھوٹے چھوٹے صحیفے وہ بھی لے کے آئے اور اسی طرح کتاب مویز روشن کتاب بڑی کتابیں وہ بھی ان کے پاس لاتے رہے اس طرح طورا کوئی ہیں تو ان کو بھی انہوں نے نہیں مانا تو اگر آپ کو نکال رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پریشان نہ ہو صرف آپ کے ساتھ یہ کام نہیں ہوا پہلوں کے ساتھ بھی ہو چکا ہے کل جو رب سنزار ہر جان بہت کو چکھنے والی ہے وہ ان کو تمہارے اجر تم کو یوم قیامت کے دن ہی تمہارے قیامت کے دن ہی پورے پورے ناری و اد کی جنہ پھر جو شخص آج سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو ہر ساز وقت کی وہ کامیاب ہو گیا یعنی زندگی اللہ بذا الغرور مگر جھوکے کا کام مقیلوں کا حال اور ان کا خطر بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ خیال ہوا نے واضح کر دیا ہے کہ یہ جو بالوں مناز جمع کرتے گرتے ہیں اپنی دنیا بنانے کے لیے اور مال جمع کرنے کی خاطر تجوسی کے اترے ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہوئے یہ سارے کا سارا کچھ پانی ہے سنا ہو جانے والا ہے مال بھی ختم ہو جائے گا اور انہوں نے بھی آخر مار جانا ہے جمع کرنے کا ان کو کوئی ہونے والا نہیں ہے آکرش کی زندگی ہی باقی رہنے والی ہے اور ہمیشہ کی زندگی ہے اور انسان وہ آکر میں اگر کامیاب ہو جاتا ہے کہ ہنم سے بچ جاتا ہے آگ سے دور ہو گیا جنت اس کو مل گئی تو یہ کامیابی ہے تو انسان کو سب دوں آخرت کی کامیابی کے لیے کرنی چاہیے اور جو دنیا کی زندگی ہے یہ تو پتا ہے غرور دھوکے کا سامان ہے اس کے ظاہری و جینس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے اگر کامیابی آخرت کی کامیابی ہے اس کی فکر کرنی چاہیے غرور غیب پر پیش اس کا مطلب ہوتا ہے دھو, دھوکہ اور غیض پر اگر زبر آئے غور اس کا مطلب غرور اللہ کے بارے میں تم کو تھوکا دینے والا یعنی شیطان رہیں تو دھوکا دینے والا پیش آئے تو تھوکا لٹ نہ ہی انورادی کموان خوشی تم ضرور آگمائے جاؤ گے اپنے بلا قسمہ مین اللہ اوسول کتاب سبلی تم اور تم ضرور سنو گے مین اللہ ان لوگوں سے اوسول کتاب سبلی تم جنہیں تم سے پہلی کتاب دی گئی و مین اللہ دینا اشرف ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا مشرقوں سے اور پہلے اہل کتاب سے تم سنو تم اسے سنو گے وہ ان تصویروں اور اگر تم صبر کرو وہ تداخوا اختیار کرو تھا ان نارانی کا ان تو یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تمام مسلمانوں کو خطاب ہے کہ آئندہ بھی جانو مال میں تمہاری آزمائش ہو تو ارما عہد میں جانی نقصان ہوا مسلمانوں کا اور اسی طرح مالی نقصان بھی ہوا پھر مسلمانوں کو اللہ تیرہ میں خرچ کرنے کا بھی کہا جا رہا ہے تو فرمایا یہ جو آزمائش ہے جانی آزمائش اور مالی آزمائش یہ مسلسل چلتی رہے گی تمہاری होगी ہوگی ہر قسم کی قربانیاں تمہیں پیش کرنی پڑے گی مال خلق ہو جائے بندہ کوئی بیمار پڑ جائے بندہ سے قطر ہو جائے یہ عزائشیں ہیں اللہ سبحانہ و نہ تعالیٰ کی طرف سے اور جو بندہ ان میں صبر و استقامت سے کام لیتا ہے وہ کامیاب اہل کتاب اور مشرقین کی زبانوں سے تمہیں تانے بھی سننے پڑیں گے وہ طرح طرح کی باتیں بھی بنائیں گے دل آزاد اور جگر راج قسم کی تان و تشنیف وہ ان کی طرف سے ہوگی اور جھوٹے الزامات وہ بھی تم ٹمپے لگیں گے یہ سارا کچھ اضا رساں باتیں ہیں یہ تمہیں سننی پڑے گی جیسے منافقین جو تھے وہ بھی مسلمانوں کو ستاتے رہے سورہ منافع سورہ بابا میں اللہ تعالی نے اس کی تفصیل ذکر فرمائی ہے اسی طرح اشرف یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رام رضوان اللہ علیہ ون کی حجب کی ان کے بارے میں بد زبانی کی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 امور یہ بڑے ہمت والے کام ہیں امور کی پختگی سے ہے تم اپنے ایمان پر پختہ ہو جاؤ گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ کے رام اضبان اللہ علیہ بھی صبر اور تقبیر سے کام لیتے رہے حتیٰ کہ حالت جنگ میں بھی کسی طرح کی بد زبانی انہوں نے کافروں کے ساتھ نہیں کی اور نہ ہی کوئی زیادتی کی ان کے ساتھ اس طرح آخر اللہ تعالیٰ نے فتح کروا دیا اور اسلام کا بجنے لگا و اللہ اور جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ان لوگوں سے اختلاف اوت جن کو کتاب دی گئی لطبئی نہ کہ تم اسے لوگوں کے لیے ضرور واضح کر کے بیان کرو گے ولاسط تو اس کو چھپاؤ گے نہیں بُوبَ <بُوبُلِهِم> پنا انہوں نے اسے اپنی پیٹوں کے پیچھے پھینک دیا ہی سمن کلیلا اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت خریدی ماں تو جو وہ خریدتے ہیں وہ بہت برا ہے یعنی اہل کتاب سے یہ اہم لیا گیا تھا وعدہ لیا گیا تھا کہ ان کتابوں میں جو اقدامات دیے گئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو پیش گوئیاں ہیں جو بشارتیں ہیں وہ آپ نے یہ ساری بیان کرنی ہے نبی کی آخری نبی کی علامات اس کے بارے میں پیش گوئیاں بشارتیں اور احکام جو رانے نازن کیے ہیں یہ لوگوں کے سامنے بہت سورت کھول کھول کے واضح کر کے تم بیان کرنے ہیں اس میں سے کچھ بھی چھپانا نہیں ہے لیکن انہوں نے ان بشارتوں میں بھی اور اللہ تعالی کے اطہار میں بھی لفظی تحریف بھی کی اور معنوی تحریف بھی کی الفاظ بھی بدلے اور پھر معنی بھی بدلا جہاں معنی بدل سکے معنی بدلا اور جہاں بس جگہ وہاں پہ الفاظ ہی تبدیل کر دیے بدل دیے اور بشارت بشانت بڑا نام کو چھپایا ظاہر نہیں کیا لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا تو یہاں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ خانہ بابو بابو اللہ کا یہ جو حکم تھا کہ ایسا نہیں کرنا چھپانی نہیں پا والے پھول کا بیان کرنی ہے اس حکم کو انہوں نے پسند پشک پس سینک پس دیا وشور میں تھوڑی قیمت کریے دنیا بھی مفاد ورد افراد کی خاطر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکامات کو کسے پس پھینک تو جو وہ خریدتے ہیں وہ بہت برا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جامعی کے اندر ہے سرمایہ منصوبہ ہو جی پیومت منار جس سے کسی علم کے بارے میں پوچھا گیا کوئی بھی علم اس کے پاس ہے اس علم کے متعلق اسے سوال کیا گیا اس کو پتا ہے لیکن پھر بھی وہ علم چھپا لیتا ہے قیامت والے بھی اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی تو یہ حکم اہل کتاب کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ جو علم ہے اس کو ظاہر کریں کھول پر واضح کر کے بیان کریں چھپائیں نہیں دنیا کی منفیت اور مالت کی خاطر اللہ رب العالمی کے احکامات کو پتے پشت نہ کہیں لا صاحب الَّذِينَ دینا بِمَا فراخونا آپ ہر کے ان لوگوں کو نہ گمان کریں نہ خیال کریں الَّذِينَ دینا جو خوش ہوتے ہیں ان کاموں پر بیما اط جو انہوں نے کیے اپنے پر بڑے خوش ہوتے ہیں وہ یوقی پونا یو ادو اور وہ چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف ان کاموں پر کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں کام کیے ہی نہیں اور چاہتے ہیں کہ ان پر ان کی تعریف کی جائے الاختم کی مفاظت منت اذافی آپ ان کو آزاد سے نجات پانے والے ہے نہ سمجھیں والاب ان کریم اور ان کے لیے دردناک المناک عذاب ہے جو کام انہوں نے کیے ہیں پر تو یہ اکراطے چلے آتے ہیں اس پر تو بڑا اکراطے ہیں اور جو کام انہوں نے کیا ہی نہیں ان کے مسلسل بھی چاہتے ہیں کہ جن کاموں کے بارے میں ان کی تعریف کی جائے اب بھی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا وہ ٹوٹے مارنے والے کیا ہوگا کچھ نہیں ہم نے یہ بھی کیا ہم نے یہ بھی کیا یہ بھی کیا کیا کچھ نہیں ہوتا یہ ہندو نام یہ پہاڑوں آتے ہیں کہ جو کام کیا نہیں اس پر بھی اس کی تعریف ہو تو اللہ سبحانہ و تو فرماتے ہیں یہ نہ سمجھو کہ وہ اللہ کی پکڑیں گے یہ آئے اصل میں یہود اور خلا کے بارے میں نازر ہوئی ہے عبداللہ احمد اقبال اور علی اللہ عالم فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہویوں سے کوئی بات پوچھی تو انہوں نے اس کا غلط جواب دیا پھر خوش ہوئے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کر دیا ہے اب انہیں ہماری تعریف کرنی چاہیے صحیح مخاری کے ذریعے بھی شادی حالانکہ خوش نہیں کیا بلکہ مطمئن نہیں کیا بلکہ دھوکا لیا جھوٹ بولا قدر کیا اسی طرح صحیح مخاری کے ذریعے وہ شہید قدری ربی اللہ عنہ کی روایت روایتیں کہتے ہیں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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تو آپ کے سامنے ازر بہانے ہیلدے وہ تلاش کر کر کے جھوٹے پیش کرتے اور ان ازر اور بہانوں اور جھوٹے ہیلدوں پر وہ قصبے کھاتے اور چاہتے کہ اس کام پر کا تعریف کی جائے جو انہوں نے کیا نہیں تو اس کے بارے میں یہ عید نازل کی بلا یہ پڑھوں گا کہ ماں اط کوئی رک بونا نہیں یہاں پارو کہ آپ ان لوگوں کے بارے میں یہ نہ سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھٹکارا پانے والے بننے والے ہیں ولاب العیم اور ان کے لیے دردناک آغاد ہے ور اللہ ہی ملک استنازہ کی اور آپ اور زمین کی بات چاہیے اللہ ہی کے لیے ہے وہ اللہ الشیم قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خود قدرت رکھنے والا ہے